الحمدللہ للہ رب العالمین وسلاۃ وسلم علیہ رسول المین نبینا محمد والی معزز ناظرین و مشاہدین اللہ کے فضل و کرم سے یہ مبارک سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے اور چونکہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں رہتا ہے شیخ وسیف لا بھی چکے ہیں اس لیے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ شیخ محترم کا بھی کافی شکر گزار ہوں کہ شیخ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور ہمیں اپنے علم سے نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کا سایہ تعداد قائم رکھے اور ہم سب کو ان سے استفادے کی توفیق دے لگاتار ہماری گفتگو بابو ترحیب مساوی اخلاق پر چل رہی ہے اور اس سے پہلے غیبت کن چیزوں میں جائز ہے کون سی صورتیں ہیں جن میں غیبت کرنا انسان کے لیے جائز ہے وہ شیخ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا تھا آج اس کے بعد کی جو حدیث نمبر سولہ ہے جس میں بہت ساری باتوں سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے آج مشاہ اللہ وہ درس ہم پڑھیں گے شیخ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و اللہ و برکاتہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا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 قال اللہ تبارک و تعالا و ماں آتا کمر قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حافظ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں حافظ ابن الاسقلانی رحم اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے کتاب الجامع کا ایک حصہ باب ترہیب الاخلاق برے اخلاق سے ڈراوے کا بیان اس کی حدیث نمبر پندرہ تک پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ برے اخلاق کے کیا نقصانات ہیں اور خاص طور سے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ غیبت کتنی بری چیز ہے اور دنیا اور آخرت میں غیبت کے نتیجے میں بندوں سے تعلق ہو یا اللہ سے ہمارا تعلق ہو کس طرح سے بگڑتا ہے اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ غیبت کی گنجائش کہاں کہاں ہے کیا سرے سے کسی کی برائی بیان نہیں کر سکتے ہیں یا بعض صورتوں میں ایک مجبوری اور دینی مسلحت بن جاتی ہے کہ کسی کی برائی بیان کی جائے تو لوگوں کو برائی سے بچانے کے لیے کسی کی یا اسی طرح سے اپنا حق طلب کرنے کے لیے اور اس سے ضمن میں دوسری صورتیں ہم نے دیکھی جس میں اس کی گنجائش اور اجازت ہے آج ایک بہت ہی بڑی اور عظیم شان حدیث ہم دیکھیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی برائیوں سے منع کیا ہے جیسا کہ شیخ نے اس طرح اشارہ کیا کہ کئی باتیں ہیں جو آپسی تعلقات کو بگاڑتی ہیں اور ایک مسلمان معاشرے کو تباہ کرتی ہیں ان برائیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا آپسی اخوت مسلمانوں کا آپس کا بھائی چارہ جن چیزوں سے خراب ہوتا ہے بگڑتا ہے تباہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں ان میں سے بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیا بلکہ ان کی اصل اور جڑوں کو آپ نے جمع کر دیا تاکہ ان چیزوں سے ہم بچیں اور ہمارے تعلقات دینی اعتبار سے ایمانی اعتبار سے ثوریں صدریں بنیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں وعنہ قال یعنی وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدو ولا تناجشو ولا تباغضو ولا تدابرو ولا یبع بعدکم علا بیع بعد وکونو عباد اللہ اخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخضله ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم أبو هريرة رضي الله تعالى نصر وعاته فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدو آپس میں حسد نہ کرو ولا تناجشو آپس میں نجش مت کرو اس کی تفسیر آگے ہم دیکھیں گے ولا تباغدو آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ولا تدابرو اور آپس میں ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ ولا یبعبادکم اعلیٰ بیعباد اور ایسا نہ ہو کہ تم میں سے ایک دوسرے کی بے پر بے کرے وہ و عباد اللہ اخوانہ اور اہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ المسلم اق المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے لاغلم ہو وہ اس پر ظلم نہیں کرتا ولا غل اور نہ اسے بے آر و مددگار چھوڑ دیتا ہے ولا قیر اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے نہ اس کی تحقیر کرتا ہے اب تک وہ ہونا تقوا یہاں ہوتا ہے وہ یوشیر اور آپ نے تین مرتبہ کہا اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا بے حسبر اقا المسلم ایک آدمی کی برائی کے لیے اس کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے کل المسلم علمسلم حرام ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی یہ چیزیں حرام ہیں دم ہو وہ مال ہو و اقدو اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت اخرجہ مسلم امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث میں کئی باتیں بیان ہوئی ہیں اور اس میں اصلاً آپ نے پانچ چیزیں شروع میں بیان کی کہ یہ مت کرو پھر آپ نے اس کے بارے میں اس کے بعد بتایا کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپس میں مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اس کا خیر خواہ ہوتا ہے بھائی کا حق بھائی پر ہوتا ہے اس اعتبار سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو اپنے بھی پسند کرتا ہے تو اس کے ساتھ برا معاملہ نہ کرے پھر آپ نے بتایا کہ اس کی اصل جو ہے یہ انسان کے سینے میں تقوا کی صورت میں ہوتی ہے اگر تقوا میں کمی ہو تو باقی ساری برائیاں اپنے آپ باہر جنم لیتی ہیں پھر آپ نے بتایا کہ مسلمان پر مسلمان کی تین چیزیں حرام ہیں عزت ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ان تین چیزوں پر ختم ہوتی ہیں یا تو آدمی کسی کی جان یا جس کے جسم کو نقصان پہنچائے گا یا اس کے مال کو یا اس کی عزت کو تو ان برائیوں کا نتیجہ کہیں نہ کہیں اثر کہیں نہ کہیں ان تینوں میں سے کسی ایک پر پڑتا ہے تو ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اگرچہ یہ بات اربائن کے درس میں گزر چکی ہے لیکن اس کا اعادہ کرنا نفع سے خالی نہیں ہوگا انشاءاللہ اور اس لیے بھی کہ بہت سارے لوگ نئے بھی ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جس سے منع کیا وہ حسد ہے آپ نے فرمایا اللہ تہاسد علماء نے کہا کہ لا تَا ہے آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو تو پہلی برائی جس سے آپ نے اپنی گفتگو کی شروعات کی منع کرنا شروع کیا جو بقیہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنا ہے ابن حجر رحمت اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں کہتے ہیں کہ الحسد تمن شخصی زوالحمتی ان مستحق اللہ کہتے ہیں کہ حسد یہ ہے کہ ایک انسان سے اس کی نعمت کے زوال کی چاہت تمنا کی جائے جب کہ وہ انسان اس نعمت کا حقدار ہو کوئی انسان واقعی صلاحیت مند ہے دیندار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دین کے بنیاد پر اس کو دنیا میں عزت دی اس کو دین کے بنیاد پر اللہ نے کوئی عہدہ دیا مال دیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قلوب کو نرم کیا اب یہ چاہے کہ یہ مقام اس کو نامی دے اس کی عزت اس سے چھن جائے اس کی دنیاوی آسائشیں اس سے چھن جائیں وہ فقیر ہو جائے یا دنیا میں کوئی مقام اس کو ملا ہے تو وہ اس سے چھن جائے جبکہ وہ اس کا مستحق ہے جبکہ اس کا مستحق ہے وہ ظالم نہیں ہے وہ فاسق فاجر نہیں ہے وہ اچھا انسان ہے اور اس کی اچھائی کی بنا پر اللہ رب العالمین نے دنیا میں کچھ نعمتیں اس کو دی اب یہ انسان یہ چاہے کہ اس سے وہ نعمت ضائع ہو جائے اس کو حسد کہتے ہیں تو حسد میں مجرد نعمت کا زائل ہونا اس کی تمنا نہیں ہے بلکہ جو مستحق ہوتا ہے اس سے زائل ہونے کی تمنا ہے ورنہ ایک ظالم انسان جس کے ہاتھ میں حکومت ہے ایک ظالم انسان جس کے پاس مال ہے اور وہ غلط استعمال کرتا ہے فاسق ہے غلط استعمال کرتا ہے اب ایک انسان چاہے کہ یا تو اللہ اس کی اصلاح کر دے یا تو اس چیز کو اس سے زائل کر دے ہٹا دے اس سے ان چیزوں کو اس سے چھین لے اگر اس طرح کی دعا کرتا ہے تو یہ حسد نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ اس طرح سے اس کا چاہت کرنا خیر کے لیے ہے شر کے لیے نہیں ہے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے یہ ساری انسانیت کے مفاد کے لیے ہے تو حسد کیا ہے کسی انسان سے اس کی نعمت کے ضائع ہونا یعنی زائل ہو جانا اس سے ہٹ جانا اس کی تمنا کرنا جب کہ وہ انسان واقعی اس نعمت کا مستحق ہو فت الباری میں حدیث نمبر چھ چونسٹھ کے ضمن میں حافظ ابن حجر نے بات کہی ہے۔ مولا علی القاری کہتے ہیں ولا تحاسدوا ای لا يتمنى بعضكم زوال نعمت بعض کہتے ہیں کہ اپس میں حسد مت کرو کا مطلب کیا ہے تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے سے اس کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرے سواء ارادها لنفسه او لها چاہے وہ اپنے لیے اس کی چاہت رکھے یا نہ رکھے وہ ایسی کوئی تمنا نہ کرے کسی کا برا نہیں چاہے کسی کے پاس کوئی خیر نفع وقت چیز ہے تو اس سے زائل ہونے کی تمنا وہ نہ کرے کیونکہ یہ چیز اس کا برا چاہنے کے مترادف ہے بھلا چاہنا کیا ہے ایک انسان کسی کے لیے دنیا میں صحت عزت دولت مقام اور اس طرح کی جتنی بھی نفع بخش چیزیں ہیں انسان چاہے کہ اس کو ملے کیوں نہیں ملے اس کو لیکن ایک انسان بلا سبب چاہے کہ اس سے چھین لی جائے یہ اس کے دل کے بگاڑ کی علامت ہے تو حسد ایک بری چیز ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا بلکہ حسد ایمان کے لیے خطرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا یجتن المانوس بندے کے دل میں ایک بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں ایمان اور حسد معلوم ہوا کہ یا تو ایمان اس کے حسد کو ہٹا دے گا خیر میں تبدیل کر دے گا یا پھر اس کا حسد اس کے ایمان کو بگاڑ دے گا حسد اصل میں کیا ہے حسد ایک اعتبار سے اللہ تعالی کے تقدیر کے قبا کے فیصلے پر راضی نہ ہونے کا نام ہے اللہ تو نے اس کو دیا صحیح نہیں کیا نہ از باللہ اللہ ہٹا دے اس سے تو حسد جو ہے کسی مستحق سے چاہنا کہ اللہ نے اس کو دیا ہے لیکن صحیح نہیں دیا گویا کہ حسد ایک اعتبار سے اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے زبان سے نہیں ہے لیکن اپنے عمل سے اپنے قلب کی حالت سے اس پر اعتراض ہے کہ اللہ نے اس کو نہیں دینا چاہیے تھا تو حسد ایمان کے منافی ہے ایمان کا اپوزٹ ہے وہ ایمان کے خلاف ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ رضیت تو باللہ ربن اس پر راضی ہو جائے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا پھر اللہ نے جو اپنی مخلوقات کو جو بھی عطا کیا ہے بندہ اس پر راضی رہے کیونکہ اللہ کی عطا غلط نہیں ہوتی ہے اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا انسان قناعت کرتا ہے جو کچھ اللہ نے دیا بہت دیا اللہ تعالی نے مانگتا بھی ہے حص بھی کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے لیکن حسد یہ ہے کہ بجائے انسان اپنے لیے دعا کرنے کے, اس کے دل میں اتنا بگاڑ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے اللہ سے مانگ سکتا تھا e اللہ اس کو مال دیا تو مجھ کو بھی دے اگر تو نے اس کو عزت دی ہے دنیا دی ہے دین دیا ہے تو مجھ کو بھی دے لیکن بعض اوقات انسان اتنا بگڑ جاتا ہے کہ کسی کو دین میں اپنے سے آگے دیکھتا ہے تو شیطانی چاہت اس کے اندر ہوتی ہے شیتان کی چاہت یہی ہے اس کے اندر چاہت یہ ہوتی کہ کچھ گنا سے ایسا ہو جائے کہ اس کی عزت چلی جائے بتائیے اس سے بڑھ کے انسان کے لیے بد بختی کیا ہوگی کہ وہ اپنے بگاڑ کی اصلاح میں ناکام ہونے کی وجہ سے چاہیں کہ دوسرے بھی غلطی کریں گناہ کریں تاکہ وہ میرے برابر ہو جائے تاکہ ان کی عزت ظاہر ہو جائے کوئی بھی اچھا نہ رہے سب بگڑے ہوئے رہے مجھ کوئی کچھ نہ بعض یہ بھی انسان کے اندر ہوتا ہے تو یہ ایمان کے خلاف ہے یہ چیز انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے اللہ کی تقدیر پر اعتراض اور بہت ساری برائیوں کے حلال ہونے کی طرف بھی چلا جاتا ہے بعض اوقات تو کہا کہ ولا اجتماع فی بیاب دن و الحسد ایک بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں ایمان اور حسد ایمان اگر پختہ ہے تو حسد نکل جاتا ہے ایمان اس کے اس کے دل کی اصلاح کرتا ہے کہ نہیں مجھ کو اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے مجھ کو سب کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے تو ایمان انسان کے دل کو حسد سے پاک کرتا ہے لیکن اگر ایمان میں کھوٹ ہو ایمان میں کمزوری ہو تو پھر حسد اس کے ایمان کو بھی خراب کر دیتا ہے اس کے ایمان میں بھی بگاڑ پیدا کر دیتا ہے اس کے علم کو تباہ کر دیتا ہے اس کی سوچ کو بگاڑ دیتا ہے پھر وہ ہمیشہ اپنے مخالف اور اپنے دشمن کی بربادی کی چاہت میں جیتا رہتا ہے اور اس میں چاہتے چاہتے اپنی بھی بربادی کا سبب بن جاتا ہے وہ اپنی اصلاح کی نہیں سوچ پاتا ہے دوسرے کو گڑھے میں اور سمندر میں ڈبونے میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر اس کی نہیں رہتی ہے تو بعض اوقات انسان دوسرے کی خبر کھوتا ہے خود ہی اس میں جا پڑتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے اور یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے اس حدیث کو امام ولابن ایمان والحسد بندے کے دل میں ایمان و حسد جمع نہیں ہوتے ہیں اس, حد اس حدیث کو امام احمد نس اور حاکم نے روایت کیا ہے سی الجامع صغیر حدیث نمبر چھ, ہزار ہزار چھ اور حدیث صحیح ہے امام القرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں سور نسا کے چون کے زمین میں کہتے ہیں کہ الحسد اول بن اوسی اللہ اولم بن اوسی ابحف العد کہتے کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا اللہ تعالی کی پہلی نافرمانی جو آسمان میں کی گئی حسد تھی وہ اولم بن اوسی ابحف العود اور وہ پہلا گناہ جس میں اللہ کی نافرمانی کی گئی جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی گئی زمین میں بھی وہ بھی حسد ہی ہے کہتے ہیں وہ في فما وہ حسد و آدم آسمان میں کہتے ہیں کہ ابلیس کا آدم علیہ السلام سے حسد کرنا وہ اما فل عردی وہ حسد و قابل علی حابیل اور زمین میں حسد کہتے ہیں کہ قابل کا حابیل کے ساتھ حسد کرنا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بگاڑ کی جڑ ہے اسی نہ حدیث میں اسی سے بات شروع ہو رہی ہے کہ ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے یہیں سے سارے دوسرے یعنی جرائم جنم لیتے ہیں حسد ہی کے نتیجے میں آدمی آگے کی کاروائیاں کرتا ہے حسد اگر نہیں ہوتا تو دشمنی اس کے خلاف سازشیں اور اس طرح کی جتنی بھی حرکتیں وہ نہیں ہوتی وہ نہیں چاہتا ہے کہ دوسرا کوئی مقام پائے نہیں چاہتا ہے کہ دوسرے کا فائدہ ہو یہی وجہ ہے کہ انسان پھر اس کو چھوٹا کرنے میں پہلے خود چھوٹا ہو جاتا ہے تو پہلی چیز جس کو منا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپس میں حسد مت کرو نمبر دو ولا جس آپس میں نجش مت کرو نجش کیا ہے ملا لاری کہتے ہیں وہ نجشوت ہی مشتری و ترغیب ہی کہتے نجش کیا ہے کہتے کہ نجش یہ ہے کہ انسان یعنی کسی چیز کے بھاؤ کو بڑھائے خریدنا نہیں ہے مین گئی رغبت انفیہ اس کو خود خریدنا نہیں ہے لیکن کیوں کرتا ہے ایسا کہ بھائی کوئی آدمی کہہ رہا ہے سو روپئے کی چیز ہے کہتا ایک سو دس میں میں ایک سو دس میں لینے کے لیے تیار ہوں کیوں کرتا ہے ایسا مین گئی رغبت انفیہ جب کہ اس کے دل میں کوئی رغبت نہیں خریدنے کی وہ چیز اس کو چاہیے ہی نہیں تو ایسا کیوں کرتا ہے کہا کہ, لی تخدیع المشتری. کہ کوئی دوسرا اگر خریدنے والا ہے مارکیٹ میں تو اس کو دھوکا دینے کے لیے وہ ترغیب ہی تاکہ اس کے دل میں اس کی رغبت پیدا ہو کہ میں خریدوں اس کو وہ نف عیسائی اور جو بیچنے والا ہے اس کا فائدہ کرنے کے لیے کہ بھائی مجھ کو تو خریدنا نہیں ہے لیکن میں کرائے پر کام کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں کہ کوئی بھی آدمی دکان پہ آتا ہے دیکھنے کے لیے تو میں کسٹمر بن جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں بھائی یہ مجھ کو سو روپئے میں دے دو جبکہ چیز پچاس روپے کی ہے اب یہ کہتا ہے نہیں بھائی میں زیادہ میں لینے کے لیے نہیں بھائی ایک ہی چیز میں, میں سو میں لینا چاہتا ہوں میں ایک میں لے لوں گا وہ کہتا میں ایک سو بیس میں لیتا ہوں مجھ کو چاہیے تو اس طرح سے کوئی آدمی یعنی کسی چیز کا بھاؤ جھوٹے طور پر بڑھائے تاکہ کسی خریدنے والے کو دھوکا دیا جائے اور اس کے دل میں اس چیز کی رغبت پیدا ہو اس طرح کی مارکیٹنگ کوئی کرے جھوٹے طور پر کسی کے دل میں رغبت پیدا کرنے کے لیے بیچنے والے کا فائدہ کرنے کے لیے اور اس کو دھوکا دینے کے لیے جبکہ اس کی قیمت اتنی نہیں ہے طور پر اس کی قیمت بڑھا کے پیش کرے تو مرقات میں یہ بات ملا علی نے کہی تو یہ بھی منع ہے کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک مسلمان کو دھوکہ دینا ہے آپ سوچیں گے اس کا تو فائدہ کر رہا ہے نا کسی کا فائدہ اس طرح اس طور پر نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کو دھوکہ دیا جائے دھوکہ دے کے فائدہ اگر صحیح ہوتا تو دنیا میں جھوٹ بھی حلال ہوتا لیکن ایسی ساری صورتیں غلط ہیں جس میں کسی کو دھوکہ دیا جائے مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے ڈھیر رکھا اناج کا اوپر سوکھا رکھا جبکہ نیچے گیلا تھا بارش ہوئی اس نے اوپر سوکھا سوکھا ڈال دیا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں گئے آپ نے ہاتھ ڈال کے دیکھا تو ہاتھ باہر نکالا تو اس میں نمی تھی تو آپ نے کہا ہے بیچنے والے اناج والے یہ کیا ہے کہ اللہ کہ رسول زراسی بندہ بانی ہو گئی تھی تھوڑا میں نے اوپر سوکھا ڈال دیا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ پڑھیں آپ نے فرما منغشنا فلیسا منا یا منغشا فلیسا منا جو آدمی ہمیں دھوکہ دے یا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دھوکہ دینا لوگوں کو یہ مسلمان کی خصلت نہیں ہے اس اعتبار سے یہ بھی دھوکے کی ایک صورت ہے کہ کسی مسلمان کو بھولے بھالے آدمی کو دھوکا دے کر زبردستی اس کے سامنے اس طرح سے جھوٹ بول کر اس کو خریدنے پر مجبور کیا جائے اور کیا جائے تو یہ غلط ہے پھر آپ نے فرمایا ولا تباغ آپس میں ایک دوسرے سے بغز نہ رکھو بوگز محبت کے اپوزٹ ہے کسی سے محبت رکھنے کا الٹا ہے اس سے بوگز رکھنا اس سے دشمنی رکھنا اس سے نفرت رکھنا اس سے دل میں کینا کپٹ رکھنا چھپی ہوئی دشمنی اس سے رکھنا کہ میں موقع ملے گا تو دکھاؤں گا میں موقع ملے گا تو تم کو میں ڈبونے کی کوشش کروں گا تو ایک آدمی دشمنی پالتا رہے سنبھالتا رہے اندر کسی کے لیے نفرت ہو اس کے لیے اس کے لیے وہ پسند نہیں کرتا ہو کسی کو بس یوں ہی کسی کے لیے دشمنی ہو اس کے دل میں تو کہا کہ ولا تباغ آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلو ولا تبغضوا आपस में بغض نہ رکھو دشمنی نہ رکھو نفرت نہ رکھو کہتے ہیں ای لا تتعاطوا اسباب البغض لان البغض لا يكتسب ابتداءن کہتے کہ ایسے کام نہ کرو جو آپس میں بغض کا سبب بنیں اس لیے کہ بغض اچانک پیدا نہیں ہوتا ہے بلا سبب پیدا نہیں ہوتا ہے بغض ایک دوسری کی دشمنی کیسے پیدا ہوتی ہے بس کھڑے کھڑے دشمنی ہو گئی دونوں میں ایسا تو نہیں ہوتا ہے انسان کی فطرت میں ہے کہ جب دو لوگ آپس میں قریب آئیں گے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں دوست بنیں گے آپ دیکھیے مثال کے طور پر ٹرین میں بس میں کسی مسجد میں کسی بازار میں دکان میں دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے چپ چاپ ہیں کیا ہوتا ہے آپس میں آدمی بات کرتا ہے بھئی سے بھائی آج سردی بہت ہے آج گرمی بہت ہے حالات دیکھو کورونا کا بہت گڑبڑ ہو رہی نا ایک دوسرے کو مسکراتا آدمی دیکھ کے کچھ نہ کچھ بات نکلتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں دوستی انسان کی فطرت میں لیکن دشمنی کب پیدا ہوتی ہے جب ایک انسان دوسرے انسان کو ضرر پہنچاتا ہے زبان سے ہاتھ سے یا کسی اعتبار سے جب اس کے دائرے میں یہ داخل ہوتا ہے اس کی حد پھلان کے وہ باہر آتا ہے اس کی حد میں داخل ہوتا ہے اس کو تکلیف دیتا عذیت پہنچاتا ہے تب جا کر دونوں میں تناؤ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو کہا کہ ایسا کچھ مت کرو لا اسباب البغض لأن البغض لا کہتے ایسے اسباب کا ارتکاب نہ کرو ایسے اسباب نہ اختیار کرو جن سے آپس میں بغض پیدا ہو اس لیے بغض ایسی چیز ہے دشمنی ایسی چیز ہے کہ جو یوں ہی پیدا نہیں ہوتی ہے ابتدائی طور پر اس کا اختصاب نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی چلو دشمن بنا دیں کسی کو ایسا تو کوئی ہوتا نہیں انسان یہ تو ہو سکتا ہے چلو کسی سے ہم آپ دیکھیے فیس بک ہو یا جو بھی ہو اس پہ کوئی دشمن بناتے ہیں نہیں ہوتا ہے انسان کی فطرت میں کہ لوگوں کو دوست بناتا ہے لیکن دشمنی پیدا ہوتی ہے کچھ غلط کام کرنے سے ایسا کوئی کام مت کرو جس سے کوئی تمہارا دشمن بنے یا تم کسی کے دشمن بناؤ بعض کسی کی خیر بھی دشمن بناتی ہے کسی کو یہ یعنی انسان کے ذاتی بگاڑ کی وجہ سے ہوتا ہے دیکھیے آدم علیہ السلام نے کیا بگاڑا تھا ابلیس کا کیا نقصان کیا تھا لیکن آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور ان کو جو مقام اور مرتبہ دیا تو ابلیس جو ہے اس کی وجہ سے ان کا دشمن بنا آدم علیہ السلام کی اولاد نے ابلیس کا کیا نقصان کیا تھا لیکن ابلیس دشمن بنا کیوں اس لیے کہ اس کی دشمنی آدم علیہ السلام سے تھی اور ان کی اولاد کو بھی اس نے اپنا دشمن بنا لیا اللہ تعالی نے خود فرمایا قرآن کریم میں ان نے شیتان شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو بعض اوقات دشمنی حسد کی بنیاد پر بھی آتی جیسا کہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ بغض جو ہے یہ حسد کی جوڑی کے ساتھ میں ہے حسد کے نتیجے میں بغض اور دشمنی پیدا ہوتی ہے تو کہا کہ دب الیکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دب با کم قبل تمہارے اندر تمہارے معاشرے میں تمہارے درمیان ایک بیماری چپکے کے جو پچھلی امتوں میں تھی آئی ہے دب الیکم آنا چپ کے چپ کے تو وہ کہا کہ تمہارے درمیان پچھلی امتوں ہی کی ایک بیماری آئی ہے سرایت کر گئی ہے الحسد والبغضاء. وہ بیماریاں کیا ہیں حسد اور بغض دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا الحسد و پہلے حسد کو بیان کیا اس کے بعد دشمنی کو بیان کیا الحسد البغ کہ حسد اور بغض یہ دو بیماریاں تمہارے اندر آئی پھر آپ نے فرمایا ہی الحالقہ ایک روایت میں ہے البغ او ہی الحلقہ آپس کی دشمنی یہ مونڈ دینے والی ہے صاف کر دینے والی ہے شیب کر دینے والی ہے لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین میں یہ نہیں کہتا کہ آپس کی دشمنی بالوں کو مونڈ دیتی ہے بلکہ یہ انسان کے دین کو مونڈ دیتی ہے دین کو صاف کر دیتی ہے دین کو مٹا دیتی ہے ولدین بھی ید لحت منو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ افلا انب بھی اکما سب بھی آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کا اہتمام کرنے سے یہ محبت تمہارے درمیان مضبوط ہو جائیں ثابت ہو جائیں پختگی کے ساتھ برقرار رہیں آپشلام بینکم آپس میں سلام کو عام کرو آپس میں سلام کو عام کرو امام احمد اور ترمیدی نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث کا آخری حصہ جو قسم والا ہے یہ امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حسد بیماری ہے اسی طرح سے آپسی نفرت آپسی دشمنیاں کینہ کپٹ بغض و عداوت یہ بھی بیماری ہیں آپ نے اس کو بیماری قرار دیا اور یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے تاکہ پچھلی امتوں میں بھی یہ بیماری تھی تمہارے اندر بھی یہ بیماری ہے کیا ہے یعنی مسلمانوں میں بھی آئے گی اور وہ بیماریاں کیا ہیں جوڑی کے ساتھ ہیں یہ الحسد والبغضا آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنا جلنا ایک دوسرے سے اور۔ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی اور باطنی عداوت رکھنا یہ جو چیز ہے یہ تمہارے اندر بھی اس امت میں بھی آئے گی اور آئی ہے لیکن اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان دوسرے کو ہوتا ہے بعد میں حسد اور بغض کرنے والے کو ہوتا ہے پہلے یہ اس کی دنیا خراب کرتا ہے لیکن حسد اور بغض اس کے دین کو اس کی اس کی آخرت کو خراب کرتا ہے اسی لیے آپ نے کہ اب دیکھیے کوئی آدمی کسی سے حسد اور دشمنی کرے گا کیا کرے گا چال بازیاں کرے گا اس کے اس کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا لیکن اس کوشش میں وہ اس کا دنیا کا نقصان بعض اوقات کرتا ہے بعض اوقات ناکام بھی ہو جاتا ہے بھائی کبھی کسی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی حالات ایسے کروٹ لیتے ہیں کہ خود اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے کبھی کسی کو دنیا میں نقصان پہنچانے کے لیے سازش کرتا ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ اسی کی دنیا خراب ہوتی ہے اسی کا نقصان ہوتا ہے کبھی تو دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے لیکن یقینی طور پر اس کا دین خراب ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اس کا ایمان خراب ہوتا ہے اس کا تقوا خراب ہوتا ہے بلکہ اس کی راحتیں رات کا آرام بھی خراب ہو جاتا ہے جس جس سے دشمنی ہوتی ہے وہ تو سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے لیکن جس سے یہ حسد کر رہا ہوتا ہے جس سے یہ کینا کپٹ اور بہت زیادہ عورت رکھے ہوئے ہوتا ہے یہ جو آدمی ہے یہ خود کروٹے بدلتا رہتا ہے کہ کیا کروں ایسا کہ میں اس کو برباد کروں اس کے چاہنے سے تو برباد نہیں ہوتا ہے لیکن یہ اس چاہت کے ذریعے سے اپنے دین کو اور اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس نے بتایا کہ یہ جو چیز ہے یہ دین کو موڑ دیتی ہے دین کو مٹا دیتی ہے کتنے دشمن ہے جو دشمنی کے چکر میں سازشیں کرتے کرتے بے دین خود ہو جاتے ہیں جھوٹ بولنا دھوکہ دینا چال بازیاں کرنا مکر فریب کرنا اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں کرتے ہیں توہمتیں لگانا دشمنی میں آ کے انسان ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ پھر آئینے میں دل کے آئینے میں اپنے آپ کو آنکھ ملا کے دیکھ نہیں پاتا ہے کیا کیا میں نے اندری اندر ہی اندر کھوکھلا ہو جاتا ہے نہیں کرنا چاہیے ایسا اسی لیے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاقول تخلق الدین میں نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو موڑ دیتا ہے بوز آپس کی دشمنی یہ انسان کے دین کو موڑ دیتا ہے معلومات کہ یہ ایسی تلوار ہے جس سے دشمن کو کم نقصان مارنے والے کو زیادہ نقصان ہوتا ہے اس کا دین خراب ہوتا ہے اس سے ایسا کام کیوں کرے آدمی جس سے اس کا دین خراب ہو پھر آپ نے فرمایا اس کے بالعکس حسد اور دشمنی کا اپوزٹ کیا ہے بغض اس کا اپوزٹ کیا ہے محبت حسد کا اپوزٹ کیا ہے خیر خواہی دیکھیے حدیث کتنی پیاری حدیث ہے حسد کیا ہے اللہ اس کو خیر نہ دے جو بھلائی اس کے پاس ہی وہ ضائع ہو جائے وہ برباد ہو تباہ ہو نقصان میں جائے اس کے بالمقابل کیا ہے خیر خواہی اللہ اس کا بھلا کرے اللہ اس کو سلامت رکھے دشمنی کیا ہے اس کو نقصان پہنچانا سازش کرنا اس کے اس کے اس سے نفرت کرنا اس کا اپوزٹ کیا ہے اس سے محبت کرنا اور یہ دونوں چیزیں خیر اور محبت محبت کے نتیجے میں خیر خواہی پیدا ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے اس کا نتیج... اس کا نتیجہ کیا ہے اخروی فائدہ اس کا کیا ہے کہ جنت نظیب ہوگی کہ سلامتی کے گھر میں اللہ تعالی اس کو ڈالے گا جو دنیا میں دوسروں کے لیے سلامتی چاہے گا جو دنیا میں دوسروں کے لیے اہل ایمان کے لیے سلامتی چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے گھر میں جگہ دے گا تو یہاں پر کہا کہ والذی نفسی بیدی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لاتت تؤمنو تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ایمان کی اصلاح کرنا ضروری ہے لیکن ایمان کا ایک پہلو تو عقیدے والا ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان بعض اعمال ایسے کرتا ہے گناہ ایسے کرتا ہے جس سے اس کے ایمان کو نقصان ہوتا ہے تو یہاں کیا کہا کہ ولاح تحاب کہ تم واقعی ایمان والے پکے ایمان والے کامل ایمان والے پختہ ایمان والے نہیں بن سکتے ایمان تمہارا کچا رہے گا پکا کب بنے گا جب تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو قلبی محبت آدمی کے ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے کس سے محبت ایمان والوں سے محبت کیونکہ ایمان والے سے محبت کیوں ہوتی ہے اختلاف کے باوجود کوئی تعلق نہیں اس کے باوجود کیوں ہوتی ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے تو جو محبت ایمان کی وجہ سے ہو وہ ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ وہ خالص اللہ کی خاطر ہے اخلاص ایمان کے پیڑ کو اور زرخیز کرتا ہے تو اللہ کی خاطر دین کی خاطر دین کی بنیاد پر او فقر ایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ایمان کے سب سے مضبوط گرہ گانٹ کیا ہے اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر دشمنی اپنی چاہت ختم اپنا مفاد نہیں اللہ کی خاطر تو کسی مسلمان سے محبت آدمی کیوں کرے گا فائدے کی بنیاد پر نہیں ایمان کی بنیاد پر اس ایمان کی بنیاد پر محبت کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس آدمی کا ایمان قوی ہو جاتا ہے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بنو پھر آپ نے بتایا جب یہ شرط ہے جنت میں جانے کی ایمان اور اس ایمان کے کمال کا ذریعہ ہے آپس کی محبت تو پھر اس محبت کا ذریعہ کیا ہے کیسے پیدا کیونکہ قلبی کیفیت ہے وہ کہاں سے آئے تو اپ نے اس کیفیت کے پیدا کرنے کے لیے ایک عمل بتایا کیا کہا افلا انبیئکم کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی خبر نہ دوں بما یثبت ذالک لكم جس کے ذریعے اللہ تعالی یہ چیز تمہارے لیے سبت کر دے تمہارے لیے مضبوطی کے ساتھ تم کو یہ عطا کر دے تمہارا جنت میں جانا پکا کر دے تمہارا ایمان پکا کر دے تمہاری آپس کی محبت کو پختہ کر دے ایسی چیز بتاؤں کہا افشو سلام نکم آپس میں سلام کو پھیلاؤ آم کرو آم کرو ایک تو ہے کہ آپس میں بینکم اور اس میں کہا کہ افشو پھیلاؤ اس کو یعنی کہ آدمی چن چن کے سلام کرے یہ میرا رشتہ دار ہے یہ میرا کسٹمر ہے یہ فلام میرا ہی ہے اپنے اپنے دیکھ کر سلام نہیں افش و اس کو عام کرو کہ یعنی آدمی سلام کرے ایسے ہر انسان کو جس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے جو بھی مسلمان ہے اس کو سلام کرے اگر یہ کرے گا ظاہر بات ہے وہ ایمان کے بنیاد پر ہے اس سے ایمان پختہ ہوگا ایمان پختہ ہوگا جنت میں جائے گا تو آپس کا سلام سلامت سلام کرنا کیا ہے اللہ تم کو سلامت رکھے ورحمت رحمت اللہ اللہ کی رحمت تم پر ہو وہ اور اللہ کی برکتیں تم کو نصیب ہو یہ بھلا چاہنا ہے یہ خیر خاہی ہے جو حسد کے بالکل الٹا ہے اور محبت ہے جو دشمنی کے بالکل الٹے ہیں تو یہ دو چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی کہ یہ ضروری انسان کے جنت میں جانے کے لیے اور حسد اور حسد و بغضہ یہ آپس کی دشمنی اور حسد یہ انسان کو جنت سے محروم کرنے والی کیونکہ انسان کی دینداری کو تباہ کر دیتی ہے دین بگڑے گا تو کہاں سے جنت میں جائے گا لہٰذا انسان کے محرومی کا ذریعہ ہے یہ اس لیے اس سے بچنا چاہیے آئیے آگے بڑھتے ہیں نمبر چار ولا ترو آپس میں ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ ملا علی القاری کہتے ہیں کہ ائی لا تو قاق آپس میں تعلقات قطع مت تعلق توڑ مت ولا ان اخوان اور اپنے بھائیوں سے پیٹ پھیر کے دور نہ جاؤ ولا عنهم اور ان سے اعراض نہ کرو ان کو اوائڈ مت کرو دیکھ کے بھی نہیں دیکھا ایسا مت کرو تعلق باقی رکھو تعلق توڑو مت ماخود منتری متقاتی کہتے کہ یہ دبر سلبس بنا ہوا ہے تدابر پیٹ کو کہتے ہیں جانور کا بالکل آخری حصہ دوبر ہوتا ہے کہتے کہ یہ اس لیے کہا گیا اس لیے کہ جو تعلق توڑتا ہے دونوں بھی یہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھاتے پیٹ دکھاتے ہیں فیس نہیں کرتے ہیں ایک کو نہیں چاہتے اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا بولتا ہے نا آدمی مجھ کو اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا ہے اس کو طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں پیٹ دکھاتا ہے آدمی اس کو تعلقات توڑتا ہے کہ والا تدابرو آپس میں ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو تعلق مت توڑو شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں ترک الکلام و والسلام تدابر کیا ہے اوائیڈ کرنا اعراض کرنا اور سلام و کلام چھوڑ دینا سلام بھی نہیں کرتا بات بھی نہیں کرتا اور دیکھ کے بھی اس کے قریب نہیں جاتا بلکہ اس کو پیٹ دکھاتا ہے تو یہ چیز بھی منع ہے یعنی آپ نے بتایا کہ ایک دوسرے سے تعلقات توڑو مت ایک دوسرے سے تعلقات توڑو مت ہاں اللہ یہ کہ کوئی شرع وجہ ہو اس کی مثلا کوئی آدمی بداتی ہے اس سے تعلق توڑ دیا تاکہ اس کے اثرات نہ کوئی فاسق ہے اور اس کو سدھارنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے اس کے ساتھ رہ کے میں بگڑ جاؤں گا دور ہو جائے اس سے اس طرح کے معاملات اپنی جگہ ہیں لیکن ایک عام حکم اصل بنیاد کیا ہے اصل کیا ہے اصل یہ ہے کہ قربت ہونا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی ایسی وجہ پیدا ہو جائے جس سے دور ہونا پڑے تو کہا کہ کوئی شخص بھی اپنے بھائی کی دوسرے کی بے پر بے نہ کرے کیا مطلب شیخب نے فرماتے ہیں مثال الدہ لکھا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تم نے دیکھا کسی آدمی کو کہ اس نے کسی آدمی کو ایک چیز بیچی کتنے میں دس دینار یا درہم میں اس کو اس نے بیچا فاتعی تھا ال المشتری تو خریدنے والے کے پاس آئے وہ کل تھا ان اوتی کا مطلحہ اور تم اس سے کہو کہ میں تمہیں یہی چیز نو میں دیتا ہوں نو درہم میں دینار میں روپے میں دیتا ہوں ڈالر میں دیتا ہوں تو وہ دس میں کوئی مسلمان اس کو دے رہا ہے اس کی بات ڈیل ہو رہی ہے آپ بیچ میں جا کے اس کے دل میں وسوسہ ڈالو کان میں کہ کیا ہو کہ تو وہ دس میں دے رہا ہے میں ناو میں دیتا ہوں او او او کا یا اس سے یہ کہیں کہ میں دس میں دوں گا لیکن اس سے اچھا مال تو اس کو دیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ فَهَذَا بَيْعٌ عَلَى بَيْعِ اَخْرِي وَهُوَ حرام کہتے کہ یہ اپنے بھائی کی بے پر بے کرنا ہے اور یہ حرام ہے شرع اربائن میں شیخ ابن فیمی نے بات کہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اگر کسی مسلمان سے تجارت کر رہا ہے لین دین کر رہا ہے آپ درمیان میں جا کے ان کو توڑ کے اس کو ہائی جیک نہیں کر سکتے کہ آپ اس کا کسٹمر توڑ کے اپنے سے آپ اس کو جوڑو وہ آپ کی دکان پر آتا ہے آپ اس کو بیچو یہ نہیں کہ بھائی وہاں سے نہیں خرید کے میرے پاس آیا تو میں نہیں دوں گا نہیں آپ کو اب حق ہے خود سے آیا ہے لیکن آپ کہ جبکہ ڈیل چل رہی ہے اس کی آپ کہو کہ میں اس سے زیادہ اچھا مال دیتا ہوں زیادہ سستا دیتا ہوں تو آپ اس کا کسٹمر توڑ کے خود لیں یہ جائز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ آپ اس میں دشمنی پیدا ہوگی ایسے تمام اسباب جن سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بنتا ہے ان سے بچنا چاہیے اور بے پر بہ کرنا مسلمان کی یہ بھی انہی اسباب میں سے ہے اسی طرح سے رشتہ ہے کسی کسی سے بات چل رہی ہے اور رشتہ ہونا ممکن ہے آپ درمیان میں جا کے کہیں کہ نہیں ایک دوسرا رشتہ ہے جو اس سے اچھا ہے میرے بیٹے کا ہے میرے بھائی کا ہے میرے دوست کا ہے اور آپ اس کے رشتے کے اوپر رشتہ پیش کریں خود اپنا ہی اس کا خود رشتہ پیش کر دیں میں ہوں اس سے مت کرو نکاح تو مسلمان کی بے پر بے یا اس کے رشتے پر رشتہ پیش کرنا دونوں چیزیں منع ہے کیا ہوگا اس سے آپس کی نفرت بڑھے گی یا دشمنی پیدا ہوگی پھر آپ نے فرما وخون عباد اللہ اخوانہ اور تم اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ قلوق و عباد اللہ اخوانہ عباد منادا بحرف فی ندا مقدر کہتے یہاں پر دونوں طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ تم بن جاؤ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ یہاں پر اللہ کے بندے جو ہے عباد اللہ یہ یعنی منادا ہے یعنی ندا لگا کے کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو عربی میں اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ کہتے کہ ائی عباد اللہ وہ خبرا لکھانا یہ بھی ممکن ہے کہ عباد اللہ یہ کانا کی خبر ہو عربی والوں کو یہ زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ تم بن جاؤ اللہ کے بندے اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی کہتے وہ اخوان خبر خبر اول او خبرن یعنی انسان دو طرح سے اس کو بولا جا سکتا ہے دونوں معنی ممکن ہے کہ تم سب اللہ کے بندے بن جاؤ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ یہ بھی جملے کا ترجمہ ہو سکتا ہے یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ تم اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ دونوں ترجمے یہاں پر ممکن ہیں ایک نسبت اللہ سے ایک نسبت آپس کی اللہ سے نسبت کیا ہے بندگی کی آپس کی نسبت کیا ہے مسلمانوں کی بھائی تو یہ دونوں رشتے پختہ کر لو اے اللہ کے بندو یا اللہ کے بندے بنو اور بھائی بھائی بن جاؤ اور واقعی یہ سب سے بہترین اصل ہے انسان کے لیے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے سچے معنوں میں اور ایک دوسرے مسلمان کے لیے وہ بھائی بن جائے کہ اس کا خیر خواہ ہو اسی لیے شیخ ابن فیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ سیرو مثلاخوان بھائیوں کی طرح بن جاؤ کیونکہ رشتہ تو وہ بھائی کا نہیں ہے نصب والا رشتہ تو نہیں ہے دودھ والا رشتہ روابط کا تو نہیں ہے تو کہا کہ بھائی کی طرح بن جاؤ وہ معلوم ان الاخوان يحب كل واحد منهم ما يحب ہے. اور یہ بات معلوم ہے کہ جب واقعی سچے بھائی ہوں ایک دوسرے کے سچے مانوں میں تو ہر ایک دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ایسے بن جاؤ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے لوگ دشمن بنے کیا تم پسند کرتے تمہارے ساتھ حسد کیا جائے کیا تم پسند کر کرتے ہو کہ تمہاری بہ کوئی چھین کے لے جائے کیا تم پسند کرتے ہو تم کو دھوکا دیا جائے نہیں جب تم یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو دوسروں کے ساتھ بھی ایسا مت کرو پھر آپ نے فرمایا پانچ باتیں بیان کرنے کے بعد یہ مت کرو یہ مت کرو پانچ چیزیں آپ نے بیان کی پھر کہا کہ المسلم اخل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے یا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے نسبت کیا ہے دشمن کمپیٹیٹر نہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ان نلم اخوا اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں شیخ صال الفوزان کہتے ہیں اخوت اقوى من اقوام نصب ایمان کی نسبت پر بھائی چارہ یہ زیادہ مضبوط ہے رشتے کی بنیاد پر نسب کی بنیاد پر بھائی چارگی سے دو مسلمان ایمان کی بنیاد پر بھائی ہیں یہ بھائی ہونا زیادہ مضبوط چیز ہے یہ رشتہ زیادہ مضبوط ہے اس رشتے کے مقابلے میں جو نصب کی بنیاد پر ہے کیوں اس لیے کہ نصب کی بنیاد پر بعض اوقات نصب ہونے کے باوجود یہ دشمن ہوتے وہ کافی مومن ایک دوسرے کے مقابل ہیں لیکن ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن صرف مسلمان ہے لیکن آپس میں رشتہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی تو کہتے ہیں کہ اقوت ایمانی۔ اقوى من اخوتی نسب تحیل الالمام میں جل 6 سوا نمبر 256 پر شیخ نے یہ بات کہی ہے آپ نے فرم مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے لا ہو ولا لاخ نہ وہ خود اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے سہارا چھوڑ دیتا ہے شیخ عبد الکریم الخد کہتے ہیں لاخل بل ينتصر له اسے چھوڑ نہیں دیتا ہے مظلوم بے سہارا بلکہ اس کی مدد کرتا ہے وفی باب بعض ولاسلمت میں ہے کہ وہ اسے یوں ہی کسی کے حوالے نہیں کر دیتا ہے یعنی یترکی کسی اور کے ہاتھ میں اس کو نہیں دے دیتا ہے جو اس پر ظلم کرے اس کو نقصان پہنچائے اس کو تکلیف دے تکلیف دینے والے کے ہاتھ میں اس کو چھوڑتا نہیں ہے اس کے حوالے نہیں کرتا ہے مسلمان تو معلوم ہوا کہ مسلمان مسلمان پر خود بھی ظلم نہیں کرتا اور اس کو ظالم کے ہاتھ میں سونپتا بھی نہیں ہے تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے ظلم کے بارے میں بہت کچھ دیکھ چکے ہیں اور یہ بھی جائز نہیں اس کے لیے کہ ایک مسلمان کو ظالم کے حوالے کرے اس پر ظلم کو ہونے دے اور اس کو چھوڑ دے اس کی مدد نہ کرے خود تو ظلم نہیں کرتا بھائی میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا اچھی بات ہے لیکن تو مسلمان پر ظلم کے تعلق سے تو اس کی مدد بھی نہیں کر رہا ہے کسی بھی اعتبار سے نہیں کر رہا ہے کم سے کم ادن درجہ تو یہ ہے کہ دعا تو کرے اس کے لیے اگر وہ کسی ایسی جگہ تو پہنچ نہیں سکتا مدد نہیں کر سکتا اس کے لیے دعا تو کر اللہ سے کیونکہ دعا سے اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے تو مسلمان مسلمان کے لیے کم سے کم دعا تو کرے چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے سہارا چھوڑتا ہے ولا يحقره اور اسے حقیر بھی نہیں سمجھتا ہے ولا یاقیر شیخ عبد الکریم الخیر ولا یقیرا فلم کہتے ہیں کہ عشر العربائن میں کہتے ہیں کہ اس کو حقیر نہیں سمجھتا ہے یعنی کم تر نہیں سمجھتا ہے اس کو کسی نقص کی وجہ سے کسی کمی کی وجہ سے چاہے وہ کمی اس کے بدن میں ہو یا اس کی رائے میں ہو یا اس کے مال میں ہو کمی کسی تبار سے ہوتی ہے یا تو وہ خوبصورت نہیں ہے کمزور ہے بیمار ہے لاغر ہے اس کی جسم میں عیب ہے یا پھر اس کا عیب ہے اس کی عقل میں بولا بھالا ہے یا اتنا عقل مند نہیں ہے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے بدھو قسم کا ہے ٹھیک ہے نمبر تین اس کے مال میں غریب آدمی ہے مالدار نہیں ہے اس کی غربت کی وجہ سے اسے حقیر مت سمجھ اس کی بد یا جسمانی عیب کی وجہ سے لنگڑا ہے اندہ ہے کسی اعتبار سے اس میں عیب ہے حقیر مت سمجھ بلکہ ممکن ہے کہ اسی کی دعا کی وجہ سے تیری مدد کی جائے اور اس کی عقل کی وجہ سے پاگل بھی ہو سکتا ہے وہ یا کم سمجھ بھی ہو سکتا ہے بولا بہت ایکسپرٹ نہیں ہے جینیس نہیں ہے وہ سیدھا سادہ آدمی ہے اس کو حقیق پیدل آدمی ہے نہیں اس کو حقیر مت سمجھ کہ اس کی عقل اس کے جسم یا اس کے مال کی وجہ سے حقیر مت سمجھ اور آپ نے کہا کہا گنا تقویٰ یہاں ہوتا ہے وہ یوشیر اور آپ نے تین مرتبہ اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف یہ تین مرتبہ یہ کہہ کے آپ نے اشارہ کیا کہاں اپنے سینے کی طرف تو آپ نے کہا تقوا یہاں ہوتا ہے اس تعلق سے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ ان اصل تقوا و حقیقت فلقل بھی اللہ فدر کہتے کہ تقوا کی جڑ اور اس کی حقیقت آدمی کے دل میں ہوتی جو انسان کے سینے میں ہوتا ہے وما بہار کہتے کہ انسان کے بدن میں جو بھی اللہ کی فرما برداری کے آثار دکھائی دیتے ہیں وہ اسی تقوی کا نتیجہ ہوتا ہے دل میں تکوا اس لیے زندگی میں اللہ تعالی کے حکموں کی تابے ہے معلوم ہے کہ اگر زندگی میں تابعداری نہیں ہے عملی زندگی میں تقوا نہیں ہے تو پھر دل میں کہیں نہ کہیں تقوا میں کھوٹ ہے اللہ کے خوف میں کمی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کے احساس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے اگر عملی زندگی میں بگاڑ یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے اس بارے میں یہ جو برائیاں بتائی گئی ہیں ان برائیوں کا ظہور ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تیرے دل میں تقوی کی کہیں نہ کہیں کمی تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اگر واقعی تو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا مسلمان پر ظلم نہیں کرتا اس کو حقیق نہیں سمجھتا اس کے خلاف حسد نہیں کرتا اس سے دشمنیاں نہیں مول لیتا تو یہ نہیں کرتا کیوں تیری زندگی میں ان چیزوں کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تیرے دل میں تقوی کی کہیں نہ کہیں کمی ہے کیونکہ اگر تیرے دل میں پرہیزگاری ہوتی تو تیری زندگی میں پرہیزگاری ہوتی برائیوں سے بچنے والا ہوتا تو یہاں پر اس حدیث میں بتایا گیا کہ زندگی کا جو بگاڑ ہے اس کی جڑ انسان کے دل میں ہوتی ہے دل میں بگاڑ زندگی میں بگاڑ لاتا ہے پھر آپ نے فرمایا بے حس بمری امن شرری اقا المسلم آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے حقارت کسی کی ہونا دل میں اس پر ظلم اور اس کا ساتھ چھوڑنا اور اس کے تعلق سے لاپرواہ ہو جانا یہ سارے دروازے کھول دیتا ہے کہ کیوں نصرت کرے اس کی حقیر کیا دے گا یہ کیوں مدد کرے اس کی کیوں اس کو عزت دے آدمی دل میں کسی کو حقیر جب سمجھ لیتا ہے تو پھر آدمی اس پر ظلم بھی کرتا ہے اس کی عزت خراب کرتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہے کہا کہ مسلمان کے لیے بگاڑ کے لیے اس کے برا ہونے کے لیے اس کے شریر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ مسلمان بھائی کو حقیق سمجھے اس سے بڑھ کے بات کیا ہوگی کہ اس کے پاس وہ ایمان ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالی وہ اکیلا اگر باقی رہا تو پوری دنیا کے نظام کو باقی رکھے گا قیامت قائم ہوگی سارے اچھے لوگ چلے جائیں گے اہل ایمان چلے جائیں گے شریر بچ جائیں گے پھر اللہ قیامت کو قائم کرے گا حدیث میں بھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ اور ایک روایت میں اللہ الہ الا اللہ کہنے والا باقی ہوگا جب تک توحید والا ہے اللہ تعالی قیامت قائم نہیں کرے گا یعنی آسمان و زمین کے نظام کو اللہ چلاتا رہے گا اس سے بڑھ کے وہ عزت کیا ہو سکتی کسی انسان کے لیے کہ پوری دنیا کا نظام کائنات کا نظام اس کے لیے چل رہا ہے اس کی, اس کی باقی رہنے سے یہ باقی ہے اللہ نے اس کے لیے اس نظام کو باقی رکھا ہے تو اللہ نے جب اس کا لحاظ کیا اس کو عزت دی اتنی عزت دی تو ایک مسلمان اس کو کیوں نہ عزت دے تو بتایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے شیخ عبد المحسن ابا کہتے ہیں کہا نہ کافی اور کوئی برائی اس میں نہیں بھی ہو بس اتنی برائی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیق سمجھتا ہے تب بھی بس ہو گیا برباد ہو گیا یہ, یہ برا آدمی ہے کہتے وقار استقبار و نتیجت الطرف و کہتے ہیں کہ کسی کو حقیق سمجھنا یہ تکبر کا نتیجہ ہے یا اس کے نتیجے میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور وہ نتیجت الطرف کہتے کہ اس کے نتیجے میں طرف اور تیالی پیدا ہوتی ہے آدمی اونچا سمجھنے لگتا ہے اپنے کسی کے کمی دیکھتا ہے اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے یا بلاک اپنے آپ کو اونچہ سمجھتا ہے لہٰذا دوسروں کو گھٹیا سمجھتا ہے دونوں طرف سے ہوتا ہی ہے یہ اپنے اندر بڑائی ہوتی ہے تو دوسروں کو ہمیشہ آدمی چھوٹا دیکھتا بھی ہے دکھانے کی بھی کوشش کرتا ہے دیکھیے آدمی اپنی چیز کو گا یہ بہتر ہے. دوسرے کی گھٹیا ہے یہ. یہ کچھ نہ کچھ عیب اس میں نکالے گا اس کی شخصیت میں اس کی بات میں اس کی ذات میں اس کی چیز میں ایب نکال کے اپنے دل کو تسکین دے گا کہ میں بہتر ہوں میری چیزیں بہتر ہیں میرا معاملہ بہتر ہے اس میں ایب نکال کے اپنے آپ کو تسکین دے گا تو یہ جو چیز ہے یہ تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو یہ, یہ بات جو ہے انسان کے ایب میں سے ہے اسی طرح سے آخر میں فرمایا کل المسلمسلم حرام دم ہو وہ مال ہو و اقدو ہو مسلمان کی یہ تینوں چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہے یعنی ان کے سلسلے میں حد پار کرنا حرام ہے ان کو نقصان پہنچانا حرام ہے کیا اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی جامع حدیث ہے بڑی بھی حدیث ہے انشاءاللہ اس کو بیان کر کے بات ختم ہوگی ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خطبی صلی اللہ علیہ وسلم النحر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے النحر کے دن عید الاضحیٰ کے دن آپ نے خطبہ دیا ہم کو قالا اتدرون ایو آپ نے کہا معلوم ہے آج کون سا دن ہے کُلنا اللہ رسول ہم نے کہا کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں ہی بغیر ہی. آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہمیں گمان ہو لے کہ شاید گمان ہونے لگا کہ شاید آپ نام بدل دیں گے اس دن کا نام بدل دیں گے کالا علائی سومن کیا یومر نہیں ہے کلا بالا ہم نے کہا ہاں بالکل آج یومر ہے کالا علائی سا ایوش ای آپ نے کہا کہ یہ کون سا مہینہ ہے کل اللہ رسول عالم ہم نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید آپ اس مہینے کا نام کچھ اور رکھنے والے ہیں فقال علیہ سد الحجا کہا کہ کیا عز الحجا نہیں ہے کل بلا ہاں ہم نے کہا کہ ہے فقال ابلا دن یہ کون سا شہر ہے قلنا اللہ رسول ہم نے کہا اللہ اس کا رسولی بہتر جانتے ہیں فسکت حتن سمی ہی بغیر اس میں آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ آپ شاید اس کا نام بدل دیں گے کال عل بال بلحرام کہا کہ یہ بلدت الحرام نہیں ہے کہا یہ محرم محترم شہر نہیں ہے کلن بلا ہم نے کہا کہ ہاں کالا فن دما کم و آپ نے کہا کہ پس تمہارے خون اور تمہارے مال اور ایک روایت میں بخاری کی ہے وہ اور تمہاری عزتیں اور بخاری کی روایت میں وہ ابشارہ اور تمہاری تمہاری جلد تمہارے جسم وہ ابشارہ کم حرام آپس میں تمہارے ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں یعنی تم خون کو نقصان کسی کا خون قتل کر کے بہا نہیں سکتے ناحک نہ تم کسی کا مال ضائع نہیں کر سکتے تم کسی کی عزت خراب نہیں کر سکتے تم کسی کو چوٹ پہنچا نہیں سکتے کبھی ایک تو ایک آدمی مار ڈالے اس کا خون بہا دے مار ڈالے اس کو یا پھر یہ کہ کسی کو مارے لکڑی پھینک کے کسی اور چیز سے مارے اس کے بدن کو غرر پہنچائے ہڈی توڑ دے اس کی قتل تو نہیں کیا وہ ابشارا کما لے تمہاری جلد چمڑی یہ بھی تمہارے لیے ایک دوسرے کے لئے حرام ہے یعنی کسی کو تم چوٹ بھی نہیں پہنچا سکتے کا ہر متی کمہار فی شہر کمہارا فی بلدی کمہارا کہ اس دن کی حرمت کی طرح اس شہر کی حرمت کی طرح اور اس مہینے کی حرمت کی طرح اور اس شہر کی حرمت کی طرح ال... ربکم. کہا کہ جس دن تم اپنے رب سے ملو گے اس دن تک کے لیے حرام ہے اس دن تک کے لیے حرام ہے اللہ پھر آپ نے کہا کیا میں نے پہنچا دیا یا نہیں کالون اللہ قال اللہ مشہد ہم نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا پیغام اللہ کا آپ نے فرمایا اللہ اے اللہ تو گواہ رہی ہو اللہ تو گواہ رہنا تو یہ جو حدیث ہے اس کے بعد میں بھی آپ نے کہا فلی شاہد الغائب فروب او ام انسام ہے تو یہاں جو حاضر ہیں وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیں جو غائب ہیں ان تک اس لیے کہ بہت سے بعد میں جن کو پیغام پہنچتا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ اس کو محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں سمجھنے والے ہوتے ہیں فلاں کار میرے بعد کافر مت بن جانا یاد رقاب اس طرح کے تم میں سے ایک آدمی دوسرے کی گردن مارنے لگ جائے کافروں کی طرح آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے مت لگنا ایک دوسرے کا قتل کرنے والے مت بننا کیونکہ یہ ان کا عمل ہے مسلمان مسلمان کا خیقہ ہوتا ہے اس کو بچانے والا ہوتا ہے اس کو قتل کرنے والا نہیں ہوتا ہے امام البخاری نے کتاب الحج میں اس کو روایت کیا ہے اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب القسامہ میں اس کو روایت کیا ہے بخاری میں حدیث نمبر یہ حدیث موجود ہے آج بہت آسان ہوگا کسی بھی آدمی کی عزت خراب کرنا اس پر تہمت لگانا اس کا خون بہانا اس کے اس کے خلاف سازش کرنا بہت آسان ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر ایک سے اس کا حساب لے گا اس کے اقوال اس کے افعال اس کی جو بھی حرکتیں اس نے دنیا میں کی ہیں قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا آج کسی بھی آدمی کے بارے میں آدمی یوں ہی لاپرواہی میں کچھ بھی بول دیتا ہے کسی پر چوری کی تہمت کسی پر زنا کی تہمت کسی پر کسی زمین کو ہڑپنے کی تہمت کسی کو جائیداد کھانے کی کسی کو مسجد میں خیانت کرنے کی کسی کو ٹرسٹ لوٹ جانے کی تحمد، کچھ بھی آدمی تہمت لگا دیتا ہے انسان کی جان مال عزت تینوں چیزیں حرام ہیں. نہ جان کو نقصان پہنچا سکتے نہ مال کو نہ عزت کو لہذا ایک انسان کو اس بارے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے کسی کو کسی مسلمان کو اپنی اپنے قول سے اپنی زبان سے اور ہاتھ سے آدمی نقصان نہ پہنچائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں المسلم منسلم المسلموں نہ ملسان ہی وہی ہے مسلمان وہ ہے سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے نہ وہ جھوٹی تہمت لگائے نہ غیبت کرے نہ اس طرح کی کوئی بھی بات کرے اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی کاروائی کرے جس سے کسی کو اس کی جان و مال کو یا اس کی عزت کو نقصان پہنچے۔ اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اقول ھذا واستغفر اللہ لي ولکم اللہ الفقہ موترم گزشتہ اخیراتا فرمائے اور اس حدیث کے اندر وہ برائیاں جو معاشرے کو برباد کر دینے والی ہیں دینی اور ایمانی اخوت اور بھائی چارگی کو ختم کر دینے والی ہیں ان برائیوں کو اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مقصد صرف یہ ہے کہ ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں کیونکہ اسے انسان کے دین اور ایمان کا خطرہ ہے دین کو ختم کر دینے والی چیزیں ہیں ایمان کو تباہ و برباد کر دینے والی چیزیں ہیں لہذا ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا ایک سچے مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے عامین اور اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو ذائقہ فرمائے آنے والے دنوں میں جو چودہ اور اکیس جنوری ہے اس میں درس کا ٹائمنگ کچھ دس منٹ آگے کیا گیا ہے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق چار بج کر کے دس منٹ سے پانچ بج کر کے دس منٹ تک ہوگا اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق چھ چالیس سے سات چالیس تک یعنی یہ گھنٹے کا درس مل پاتا ہے ہماری خواہش تو رہتی ہے کہ شیخ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ درس دیں تشفی نہیں ہو پاتی ہے گھر والے بھی ہمارے کہتے ہیں کہ شیخ کا درس اور بڑھائیے ڈیڑھ گھنٹہ پونے دو گھنٹہ کر دیجئے گھنٹے میں تشفی نہیں ہو پاتی ہے لیکن نماز کی ٹائمنگ کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں دے پا رہے ہیں یا ہم جو ہے شیخ محترم کی طرف سے مل پا رہا ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی ٹائمنگ بدلے گی یا نماز وغیرہ اور دن بڑا ہوگا تو ان ٹائم بھی ہم زیادہ لیں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ ڈیڑھ پونے گھنٹہ دو گھنٹے کا وقت شیخ سے لینے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ 14 اور اکیس جنوری کی چار دس پانچ دس سعودی عرب اور ہندوستان کے ٹائم مطابق چھ چالیس سے سات چالیس تک اللہ تعالیٰ عرمین و جزاک اللہ خیر وبارک اللہ فیقم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ